بس الرحمن الرحیم الحمد صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالی بشہر صبح والم صوبہ شاہ باقی تمام سامعین برادران خرآن سب کو سمجھنے کی سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں جیسے آشاخ کا درس جو ہے درس نمبر تین سو پچپن ابلیگ تریسٹھ سکسٹی تھری ہاں جی دعائے میں ہمارا درس چل رہا ہے کا آج کے درمیان پیراگراف نمبر چودہ آخری پیراگراف ہے دعا صبح کا اور اس کا جو ہے دعا نمبر دو کا جو ہے سلسلہ چل میں دو دو درس ہو گیا آج تیسرا درس ہے پیراگراف نمبر چودہ کا جو ہے دعا نمبر چودہ کا دوسرا پیراگراف یہ ہے یا ہیوم یا, یا زل جلال وکرام یا بدیہ سماوات و از یا ویاغیاسل مستقسن نس الو کا بنور وچ کل کریم انتو ہی یا قلوب نَوسا من بنورماری فت کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ برحمت کا یا رحم الرحمن یا آخری پیراگراف یا پیراگراف کا دوسرا دعا آخری دعائیں اس میں سے سیاح یا قیوم اور یا جلال والے کرام کی توضیع ہو گئیں اور آج کی درست میں یعنی درست نمبر تریسٹھ جو ہے تین سو پچپن ابلیغ تریسٹھ میں یا بدیہ سماوات والا یا ان اسماع الحسنہ کی تھوڑی سے توضیع آپ لوگوں کو دے دوں گا تو یا بدی السماوات والا ضیاء آپ لوگوں کو بولتا ہے یا عرف ندا ہے حروف میں سے ہیں یا ایک کے معنیٰ میں پکارنے کے لیے استعمال ہوتے جیسا ہمارے دعائیں صوبیہ غرال حجم یا اللہ کو ہم یا کے ساتھ پکارتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا الرحم تو یا حرف ددا پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ایک معنی میں اردو میں ہاں جی بدی السموات والا بدی کا معنی جو ہے عربی لغات میں عجیب ہاں جی اور عمدہ موجد خالق اچھا اچھوتا یہ سارے معنی کیا ہیں اس کے جمع بدائ ہے بدائ ہے اور فیل اس کا بدعب د اب ان و ابتدا جو ہے اس کے معنی جو سلط مجرت سے معنی ایجاد کرنا گڑنا کسی جو نئی بات پہ ادا کرنا یہ معنی لکھا ہے اور یہ معنی کتاب القام و میں یہ دو طرح ہاں جی یہ دو معنیٰ لکھا ہے اور محردات راغب نامی قرآن لغات کی کتاب ہے اس میں بدی کے معنی لکھا ہے بدی الابدا سے مضدر سے تو شفد ہے اور عزستوں میں نے یہ لفظ ہے بدی جو من ملے فی اللہ تعالی جب لفظ بدی اللہ کے بارے میں استعمال ہوتا ہے بد اسماوات اس اس کہہ کر تو وہاں پر بیمانی ابدا بن و ایجاد الشع بغیر اعلیٰ ولا والا ولا زمان ولا مکان یہ معنی کیا ہے جب بدی کا لفظ اور ابدا کا لفظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب اس کو استعمال کیا جائے تو کسی چیز کا وجود میں لانا کسی چیز کا ایجاد کرنا بدونی کسی اعلیٰ کے کسی بھی چیز کو وجود میں جانے کے اعلیٰ ہوتے ہیں اسباب ہوتے جیسے آپ کوئی چیز لکھتے ہیں تو قلم کے ذریعے سے لکھتے ہیں تو قلم لکھنے کا آلہ ہے ہاں جی جیسے کھانا جب ہاتھ کھاتے ہیں کھانا کھانے کا آلہ چمچہ ہے مطلب چمچے کی ذرا سے کھاتے ہیں تو اس کو آلہ بولتے ہیں تو لیکن اللہ تعالی کی ایجاد جو ہے جب یہ ابداق اللہ پہ اللہ تعالیٰ ہے تب نسبت ہوتی ہے تو ایجادشی خاوہ بغیر اعلیٰ بدن کسی اعلیٰ کے والا ماتتاً اور نہ کوئی مٹیریل کی بھی ضرورت نہیں ہے ماتیں جیسے ہم کوئی بھی چیز بناتے ہو پھر مٹیریل چاہیں لیکن اللہ بدون کسی مٹیریل کے چیزوں کو بنا دے امرکن بھیا یقون کے ذریعے سے چیز کو وجود میں لاتے ہیں وال زمانے اور نہ پھر کوئی وقت درکار ورنہ مکان اور نہ کوئی مخصوص جگہ کا محتاج ہے اللہ کے امرکن بھیا کن سے جو چیز جب چاہیں جدھر چاہیں بدون مادے کے بدون وسیلے اور اعلیٰ کے اللہ خلا فرماتے اللہ ایسے عظیم ذات ہے اور یہ صفات کسی چیز کا وجود میں لانا بدون کسی اعلیٰ کے بدون کسی مادہ اور مٹیریل کے کسی زمان اور مکان کے خلا کرنے والے سزال کا الا اللہ, اللہ تعالیٰ اور یہ صفات صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت صرف اللہ ہے جو کسی چیز کو کسی آلہ کے بغیر مادے کے بغیر زمان مکان کے بغیر وجود میں لا سکتا ہے اس کو پیدا کر سکتا ہے ایجاد کر سکتا ہے باقی معلومات جو بھی چیزیں وجود میں لائیں گے اس کے لیے آلہ بھی چاہیے مادہ بھی چاہیے زمان بھی چاہیے مکان بھی چاہیے ان چاروں کے بغیر ہم کوئی چیز وجود میں نہیں لا سکتے ہاں اب میں نے ایک ترخوان ہے اس نے جو ہے کوئی چیز بنانا ہے میں نے اسٹول بنانا ہے کرسی بنانا ہے تو بنانے کے لیے اس کے لئے آلہ بھی چاہیے ارا وغیرہ تیشا وغیرہ باقی تھوڑا وغیرہ کیل ٹھونے کے لیے کیل وغیرہ آلہ ہے اور اس کو بنانے کے لیے لکڑی چاہیے ہاں جی لکڑی سے بنائیں گے مثلاً کوسٹرول بنائیں کرسی بنائیں تو وہ لکڑی مادہ ہے اور اس کے لیے وقت بھی درکار ہے ہاں ایک ہفتے میں بنائیں گے ایک دن میں بنائیں گے چند گھنٹوں میں بنائیں گے منٹوں میں بنائیں گے اور اس کے لئے زمان زبان بھی چاہیے کسی جگہ پر بیٹھ کر بنائیں گے ہاں جی ایسے بیٹھے بغیر جو کسی جگہ پر بیٹھے بغیر نہیں بنا سکتا ہے لیکن صرف یہ اللہ تعالیٰ ہے جو جب کسی چیز کو پیدا کرتے ہیں کسی چیز کو ایجاد کرتے ہیں عدم سے وجود میں لاتے ہیں تو اس کاغذات کے لیے نہ کسی آلے کی ضرورت ہے نہ مادے اور مٹیریل کی ضرورت ہے نہ زمان اور مکان کی والے سزا علی گلّہ اور یہ سوا صرف, صرف اللہ کے لیے ثابت ہے تو ول بدی اس لیے بدی جو ہے مبدی ایجاد کرنے والا کسی بھی کو عدم سے وجود میں لانے والا پہلی مرتبہ اس کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے ناقول قول تعالیٰ اللہ کے یہ قرقرآغ میں بدی اسماوات اس ولا اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا بغیر کسی آلے کے بغیر کسی مسابقہ مادے کے بغیر کسی زمان اور مکان کے امریکن الیکون کا مالک ہے اسے امریکن یکون کے ذریعے سے اتنے عظیم آسمانوں کو فلکے اور افلاق کو کشانوں کو سورہ چاند ستارے اثھ ستارے ان سب کو اللہ نے امریکن یکون سے خلاف فرمایا لہذا اللہ آسمانوں اور زمین کا سب کو عدم سے وجود میں لانے والا سب کو ایجاد کرنے والے ذات صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے تو یہ اللہ کی عظیم جو صفات فیل میں سے ہیں حجمہ ابدا جب البدا کے لوا جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو کسی چیز کو ایجاد کرنا بدون کسی اعلیٰ مادہ زمان اور مقام کی اس معنیٰ میں استعمال ہوتے ہیں تو پھر ہی جب آبادی و سماوات ولاس کا پھر کیا بنے گا اس کا معنی ہے اے آسمانوں اور زمین کو بدون کسی سابقہ نمن و ماڈل کے عدم سے وجود میں لانے والے ہاں جی لانے والے کاغذات یوں مانا ہو جائے گا ہاں جی آسمانوں اور زمینوں کو بدونے کسی سابق ارمنے اور ماڈل کے بدونے کسی آلے کے بدونے کسی مٹیریل کے بدونی کسی زمان اور مکان کے عدم سے وجود میں لانے والے پاغلات تو بدھی کے مانے یوں من جائے گا ہاں جی یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جو اتنے عظیم آسمانوں کو زمینوں کو خلا کرتے ہیں حسن زنگر میں آپ سورج کو دیکھیں سورج جو ہے زمین سے ہمارے چاند سے زمین سے کتنے گنا زیادہ بڑا ہے اور وہ پر ایک آگ کا ایک جسم میں آگ کا ایک ستارہ ہے ایک سیارہ ہے جو مکمل آگ کا ہے اور اس کے قریب کوئی شعر جھا ہی نہیں سکتے ہیں جائیں گے تو جھل جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اسی سورج کے ذریعے سے آپ ادراک کریں اتنی گرم ہاں برماتی پتنی کتنی ہزاروں سینٹیگریٹ جو ہے گرمائے سورج کے قریف وہاں کوئی بھی چیز نزدیک جائیں گے جل کر ختم ہو جائیں گے اس کی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گا پانی بن جائے گا لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اس نے اسے عظیم موجود کو سورج جیسے عظیم شیے کو چیز کو سیارے کو اللہ نے ایک نظام میں ڈالا ہے اس کو ایک سسٹم میں ڈالا ہے کیسے ڈالا اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ کی عظمت کے ادراک کے اس کی بے نهایت قدرت کو سمجھنے کے لیے یہی سورج ہی کا صرف اور صرف سورج کا ایک مکمل نظام میں ڈالنا یہی کافی ہے غور فکر کے لئے کہ وہ اللہ جس کے نام سرجریس سے وہ کتنا عظیم اللہ ہے جان میں اور بہت ہی بازمتی بدیع سماوات والا وہ پاکدہ جو آسمانوں اور زمینوں کو بجن کسی سابقہ نہ ماڈل اور کی اس کسی اعلیٰ مادہ زمان مکان کے عدم سے وجود میں لانے والے ذات اللہ کے ان دو عظیم اسمعال حوصلہ کے ذریعے سے اللہ کو پکار ہیں دوسری جو ہے دعا جو ساتواں دعا یہ یا غیاس سلمست یہ بھی اللہ کے عظیم اسمال حوصلہ میں سے تو توغیاس جو ہے لغات میں غو سن غیا کے معنی امداد مدد ریلیف یہ معنی نے لکھا ہے غسن و اشتحاط تعین فریاد مدد کی درخواست غوث اشتحاط ہے کہ نے یہ لکھا ہے الغوث یعنی مدد مدد جب آپ کہتے ہیں الغوش الغوش یعنی مدد مدد یہ اللہ ہماری مدد کرے اللہ ہماری مدد کرے اللہ ہماری مدد کرے یہ مراد ہے غاصہ یا غوث غوثن جب فیل سے ہو تو مدد کرنا امداد دینا یہ ماننا کہ لغاتی کتابوں میں تو اجتغا سر رج الو و اجتغاء سر رج الو ہیں ان کا معنی کیا ہے مدد چاہنا اپیل کرنا القاموں سے جدید میں لکھا المستغیث بابِ صفال سے ہے تو یہ بابِ صقاع سے استفال کے شغا ہے تو یہاں مراد کیا بنیں المشتغقی یعنی مدد کی درخواست کرنے والا المستقیث یعنی کسی سے مدد کی درخواست کرنے والا مدد کی اپیل کرنے والا فریاد کرنے والا القام جدید میں یہ سارے معنی کیا ہوا ہے تو یا غیاس مستقسین کا معنی کیا بنے گا معنیٰ کیا بنے اے و مدد کی درخواست کرنے والوں کی فریاد رسی کرنے والی کاغذات یوں بن جائے گا یا مستقسین اے فریاد و مدد کی درخواست کرنے والوں کی فریاد رسی کرنے والی کاغذات اے فریادیوں کی فریاد سن کر ان کی مدد فرمانے والا ایک مانا یہ بھی یعنی اے فریادیوں کی مستغذ کے مانی فریادیوں کی فریاد سن کر ان کی مدد فرمانے والا یاصل مستقسن کیونکہ مستحق کے منع کیا مدد طلب کرنے والا ہاں جی درخواست کرنے والا اس پھل کے ہے مدد کی درخواست کرنے والا مدد کی اپیل کرنے والا فریاد کرنے والا توغصلس اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کرنے والا جی اے فریادیوں کی فریاد سن کر ان کی مدد کے کروانے والا اے فریاد و مدد کی درخواست کرنے والوں کی فریاد رسی کرنے والی باغات بہت ہی خوبصورت جملہ ہے تو توجہ جی اس یہ بن جائے گا فریادیوں کی حقیقی فریاد رس ہاں جی فریادیوں کی حقیقی فریاد رس کون ہے آ یقیناً صرف اللہ ہی ہے اور بندہ جب بھی اور جب بھی جو ہیں جی اور اللہ سے مدد کی درخواست فرماتا ہے جب بھی اللہ سے مدد کی درخواست فرمائے درخواست و فریاد کا ذات فریاد سن کر رسی فر رسی فر فر فر فر فریاد رسی فریاد رسی فرماتا ہے اللہ کی سنت ہے اس کا قانون ہے تو فریاد رسی فرماتا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو اپنے بندوں کی فریاد رسی کو نہیں روک سکتا ہے اللہ بندوں کی فریاد رسی کرنا چاہیں تو کوئی طاقت روک نہیں سکتا ہے اگر اللہ کسی کی فریاد رسی نہ کرنا چاہیں تو کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا اللہ فضرت رسی کرنا چاہیں تو کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا اللہ اس کی فریاد کر کے رہے گا اور انبیاء و اولیاء کرام جو ہیں یا آئمہ علیہ السلام جو فریاد رسی کرتے ہیں وہ بھی بندوں کی اللہ کے بندوں کی وہ اللہ کے عزن و اجازت سے ہی کرتے ہیں ہیں جب تک آپ جیسے آپ کسی کے قریب بن جاتا ہے کسی کے تو بھی گھر کے بندے بن جاتے ہیں اس کے افراد میں شامل ہیں تو آپ کو اس گھر میں بہت سے کام کرنے کی اجازت ملتا ہے اس طرح جب ہیں آئمہ علیہ السلام علیہ اللہ کے قریب ترین بندہ بن جاتا ہے اللہ کی عبادت بندگی اور کمال معرفت جا سے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے بھی بہت سے خدائی کام ہم صادر کراتے ہیں ان کو ایجن دیتے ہیں ورنہ حقیقی فریاد راست تو اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ یہ اللہ کے امبیاء والئم جو کچھ جو فریاد رس کرتے ہیں وہ اللہ کی زند و اجازت سے ہاں جی و اجازت سے کرتے ہیں صحیح ہی کرتے ہیں تو حقیقت میں ان کی مدد و فریاد رسی اللہ کی طرف سے ہے اور یہ ہنسی وسیلہ و ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے مدد پہنچ ہاں جی پہنچنے کا یا پہنچانے کا وسیلہ ہے بطور اللہ و بلاق مدد کرنے والا فریاد رس تو صرف اور صرف اللہ ہی کے ذات کرامی ہیں ہاں یہ جی باقی جو ہم بیاماں جو فریاد رسی کرتے ہیں اگر کسی کی تو اللہ کے اذن سے کرتے ہیں پھر اگر کسی کو فریاد کو پہنچتے ہیں اللہ کے اذن سے کرتے ہیں باقی جو بھی اللہ تعالی کے مقرب بندے ہیں وہ اگر کسی کی فرد رسی کرتے ہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے عزن سے کر سکتے ہیں اللہ کے قریب بن جاتا ہے اللہ کے ولی بن جاتا ہے مقرب بندہ بن جاتا ہے تو بھی ہم بھی اپنے لوگوں کو جو ہے آپ کو کسی سے اچھی دوستی ہو جاتی ہے دوستی پہ اعتماد ہو جاتے ہیں وہ گھر میں شروع شروع میں تو آپ مہمان خانے میں لا کے چائے شاہ پہ لا کے بعد میں آپ جو ہاں جی دسترخوان پہ آپ اپنے آلو خان پہ بیٹھاتے ہیں کیوں آپ نے اس کو پہچان لے یہ آدمی امین آدمی ہیں آزمودہ ہے اس کو کئی دفعہ مختلف طرقوں سے آزمایا دیکھا یہ امین ہے خیانت نے اس کے اندر تو خان پہ ساتھ بیٹھاتے ہیں اور اس کو گھر میں بہت سی چیزوں کو بارے میں معلومات دیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو ضرورت ہو تو آپ لے سکتے ہیں کسی کو دینے کی مجبور ہو جائے تو دے سکتے ہیں یہ سارے اتھارٹی دیتے ہیں ہم اپنی زندگی میں بھی دیتے ہیں جن پر اعتماد ہو جائے تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کے بھی یہی رول ہے اللہ کی مزاج بندوں کی مزاج سے الگ نہیں ہے کیونکہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے تو اللہ بھی جب اپنے بندوں میں سے کسی پر راضی ہو جاتے ہیں اس پر اعتماد ہو جاتے ہیں اللہ تو دل کے ہمیں تو ہمیں تو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تو دھوکہ نہیں ہوتا ہے اللہ کو چونکہ حقیقت پتہ ہے کون کیا ہے کس کے اندر کیا چیز ہے تو پھر جب اللہ کو اپنی مندر سے جب مکمل اعتماد ہے اپنے نبی اللہ سے اپنے وسیع ورسول سے عمل السلام سے اللہ کے علیہ کرام سے جب اللہ چونکہ ہر چیز حقیقت کو جانتے ہیں تو اللہ اجازت دے دیتے ہیں اور اللہ کے جن سے یہ ہستیاں بھی اللہ کے بندوں کی فلیاد رسی کر سکتے ہیں کرتے ہیں اور اس کی بہت سے دلائل سود موجود تھے ہاں جی تو اللہ تعالی ہم سب کو ان دعاؤں کو پوری توجہ سے پڑھنے کی کوشش کریں یہ آبادی سماوات والمانوں اور زمین کو ہاں جی آ... بدون اس کی سابقہ نمنِ باڈل کے پدہ فرمانے والے اور کائنات کے اور ہر فریاد کرنے والے فریادوں کی فریاد رسی کرنے والے اللہ آگے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ کو